رحمت الحمد على وقفا وسلاۃ وسلام اما بعد اسطفىٰ امباد من الشيطان شيطانظيييم بسم اللہ الرحمن الرحيم عل فلامرا دلك آيات الكطاب وقرن مبين رباما يدالظين لو و مسلمين قرآن مجید کا چودواں پارا سورہ ہجر کی دوسری آہست سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمہ روبہ ماہ سے پہچانا جاتا ہے قرآن مجید میں اسپاروں کی ترتیب اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے کہ اس میں مضامین اور صورتوں کو بڑی بے دردی سے کاٹ دیا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نسخہ قرآن مجید کا لے کر اور اس کے صفحات گن کر اس کو تیس حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کوئی صورت یا کوئی مضمون انٹیکٹ رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے سور حجر کے ساتھ یہاں معاملہ بہت ہی زیادہ بے دردی کا ہوا کہ سور ہجر کی ایک آیت تیرویں پارے میں ہے اور پھر دوسری آیت سے چودہواں پارہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوا وما یاتی مر رسول اللہ قانوبی استاذیون اور کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو اور وہی تقاضے معجزاد کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے رہے اور ان کا تذکرہ آپ کو سورہ ہجر کے اندر ملے گا اول تقاضا کرنا کہ کوئی معزہ دکھاؤ اور اگر کوئی نشانی کوئی رسول دکھاتا تو اس پر تبصرہ کیا جاتا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب جیسے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے اور یوں ون وے آر دی ادر رسول کا انکار یہ معاملہ مستقل رہا جھٹلانے والوں کا قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں وقفے وقفے سے بیان ہوا ہے پہلے پارے میں پھر آٹھویں پارے میں اور اب یہاں چودھویں پارے میں وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے اور سورہ ہجر کا تیسرا رقوع قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے قصہ آدم و ابلیس ہے تو ایک ہی قصہ لیکن کسی مقام پر اس کا کوئی ایک حصہ زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے تو کسی دوسرے مقام پر اس کا کوئی دوسرا حصہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یہ بات تو تقریباً تمام ہی مقامات پر مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تقاضا کیا کہ جب میں اسے بنا اور سنوار لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پھر اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس جو اگرچہ جن تھا لیکن آؤٹ آف ٹرن پروموشن پا کر فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے اس مقام سے ڈپوز کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا کہ مجھے بھی موقع دیا جائے کہ میں اپنا فوائٹ ثابت کر سکوں اور میں آدم سے بدلہ لے سکوں اور اپنے حسد کی آگ نکال سکوں سورہ ہجر میں اس کے جس حصے کو نمایاں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جاؤ تمہیں موقع دیا جاتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا انباد علیہ صلی اللہ کا سلطان کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اللہ مان کا من سوائے ان کے کہ جو خود ہی گمراہ کی گمراہی کی نیت سے تیری پیروی کریں گے قصہ عدم و ابلیس کے بعد فرمایا ان المطین فی جنات بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے کہا جائے گا ان سے ادخلحہ بسلام عامنین کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ وہ نزانہ معافی من غل اخواناً اللہ سرمتقابلین اور وہ فرمایا ہم ان کے دلوں میں سے جو بھی قدورتیں ہوں گی وہ نکال لیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول اس مبارکہ میں ملتا ہے کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں ہے کہ اگرچہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے درمیان قدورت رہی ہے لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمارے درمیان کوئی قدورت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی قدورتوں کو کھینچ لے گا اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت آیت آئی ہے فرمایا نبی عبادی انّّی عدالغفور الرحیم اے نبی میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تو بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہوں اور یہ بھی بتا دو وانا حالاذاب الم کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک بندہ مومن کے ذہن میں رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اس کی بخشش کی طلب بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی اس کے دل میں رہنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز تو اس وقت ہوا جب آپ غار حراب میں تشریف فرما تھے لیکن اول آپ کا یہ پیغام آپ کی یہ دعوت آپ کی اہلیہ آپ کے دوست آپ کے چھوٹے بھائی حضت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام حضت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی محدود رہی ان جو امیجیٹ سرکل ہوتا ہے انسان کا اس تک پھر فرام مین ٹو مین یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی پھر حکم آیا کہ اندر عشیرہ تک الاقربین کے اپنے قریبی اعزہ کو خبردار کرو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی ابو لہب نے شور مچایا بات سننے نہیں دی آپ نے پھر کھانے پر بلایا اور پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھی لیکن ابھی تک پبلک میں آپ نے ابھی دعوت نہیں رکھی تھی لیکن سورہ حجر کی آیت نمبر چورانوے میں وہ حکم بھی آ گیا کہ فسا بیما تومر وعارض عن ان انل کہ جو جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ کہیے اور مشرکوں سے کنارہ کش ہو جائے اس آیا مبارکہ کے ریسپانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا مکہ مکرمہ میں سر عام اپنی دعوت پیش کرنے کا آپ ہی صفحہ پر کھڑے ہوئے اور یہ مکے کا عام دستور تھا کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی اہم خبر دینا ہوتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور پھر آواز لگاتا تھا وا صبح ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو ولگر پہلو تھا نازیبہ پہلو تھا وہ تو نکال لیا کہ آپ نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے لیکن باقی دونوں کام آپ نے کیے آپ کو ہی صفحہ کی ٹاپ پر کھڑے ہوئے جا کر اور آپ نے واسباہ کا نعرہ لگایا لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ میں نے تم میں چالیس سال گزارے ہیں تم نے مجھے کیسا پایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں سچا اور امانت دار پایا تو آپ نے فرمایا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لوگے تو انہیں کہا کہ ہاں ضرور ہم مان لیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں تمہیں وارن کرتا ہوں ایک ایسے دن سے دن کے بارے میں کہ جو آنے والا ہے ہم مر جائیں گے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور ہمیں اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے گا جو رب العالمین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو تم پہلے سے خالق مانتے ہو وہ ہمارے اعمال کا ہم سے محاسبہ کرے گا اور یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا رسول منتخب کیا ہے اور تمہاری طرف تمہاری ہدایت کے لیے مجھے بھیجا ہے اس کے بعد قرآن مجید کی ایک انتہائی خوبصورت صورت سورۂ نہل آتی ہے اس صورت کا خاص حسن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جس خوبصورتی اور جس تسلسل کے ساتھ آپ کو اس صورت میں ملیں گی اس کی شاید قرآن مجید میں کوئی ایک مثال ہی اور ہوگی اس کا آغاز بغیر کسی تمہیدی کلمے سے ہوا عطا امر اللہ اللہ کا حکم آ گیا فلاں تاستاجلو ہو تم اس کے بارے میں جلدی نہ مچاؤ صبح ہو اللہ پاک ہے بطالہ عماں یو اور جو شرک یہ کر رہے ہیں اس سے بہت بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ کی جن نشانیوں کو میں نے تذکرہ کیا ہے ان کو پڑھنے کے لیے ناظرین ضرور دیکھیے گا سورہ نہل کا پہلا رقو دو دوسرا رقو جس میں طرح طرح کی نشانیوں کا ذکر ہے جو چوپاو جن چوپائے اللہ نے جو بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو جن کا تم گوشت کھاتے ہو اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سردی اور گرمی کے موسم بنائے ہیں تمہارے لیے اس نے طرح طرح کے لباس بنائے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک بات جو ہے وہ کنکلوڈنگ کہی جاتی ہے کہ ان نفیز عالیہ کا لایتاً لا لایاتن کے بے شک اس میں تو ایک نشانی مختلف الفاظ ہیں باقی صورتوں میں بھی آئے ہیں کہیں فرمایا کہ سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہیں فرمایا کہ دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہیں فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں یعنی انسان سماعت اور بصارت سے ڈیٹا ریسیو کرتا ہے انفارمیشن حاصل کرتا ہے پھر اپنے دماغ میں ان کو پکاتا ہے غور و فکر کرتا ہے اور نتائج اخذ کرتا ہے یہ پہلی شرط ہے اس کے بعد دو چیزیں اور بیان ہوئی ہیں صبر اور شکر صبر جھیلنے اور برداشت کرنے کے لیے اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کے لیے آتا ہے اور شکر نعمتوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ لوگ کہ جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے ان کے لیے یہ سب نشانیاں بیکار ہیں وہ کتنے ہی ذہین و فتین کیوں نہ ہوں لیکن انہیں اس میں کوئی نشانی نظر نہیں آتی اسی طرح جو شکر گزاری کے جذبے سے آ رہی ہے یعنی اپنے محسن کا احسان نہیں مانتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھ کر اپریشیٹ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اسے بھی اس کائنات میں یا اپنے اندر کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی باوجود اس کے کہ وہ سمجھدار بھی ہے ذہین بھی ہے فتح بھی ہے ان دونوں کو مجموعہ قوم یاقلون کہا گیا ہے عقل والے لوگ سینسیبل لوگ یعنی وہ لوگ کہ جو صرف ذہین ہوں اور شکر اور صبر کے جذبے سے آ رہی ہوں تو وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں مند کہلانے کے حقدار سینسیبل کہلانے کے حقدار نہیں ہیں پھر اسی کے لیے ایک لفظ یہاں پر اور آیا ہے فلا تذک کرو نصیحت قبول کرنا یعنی ایک ڈھیٹ آدمی ہوتا ہے اور ایک نصیحت قبول کرنے والا آدمی ہوتا ہے جس شخص کا ٹرینڈ جو ہے وہ نصیحت قبول کرنے کا ہو وہ قرآن مجید کی ان آیات سے نصیحت قبول کرے گا اور جس کا یہ ٹرینڈ نہ ہو وہ یہ نصیحت قبول نہیں کرے گا اسی طرح قومی یومینون کہا ہے کہ ماننے والے یعنی کوئی شخص سب کچھ دیکھ بھال کر سمجھ کر بوجھ کر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو یعنی میں نہ مانو کہ مرض میں مبتلا ہو شومی سنڈروم کے مرض میں مبتلا ہو تو اس کے لیے بھی اس میں کوئی نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں ہی کے تذکرے میں بڑی خوبصورت نشانیاں جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے دو کا ذکر پھر آ رہا ہے و ان لقوم فلا ابراہ <مِلَعَبْرَة> بے شک ہے لوگو تمہارے لیے چوپایوں کے اندر بھی عبرت کا سامان ہے دیکھو تو صحیح کسی چوپائے کو یعنی کسی گائے کو کسی بھینس کو کہ ہم اس میں سے گوبر اور خون کے اندر سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے اور یہ بڑی عجیب نشانی ہے کہ یہ دودھ جو ہم پیتے ہیں یہ انسٹنٹینیس ہوتا ہے بھینس کھڑی ہے آپ اس کے تھنوں کو دوئیں گے تو اس میں سے دودھ نکلے گا اور کوئی چاقو لے کر دیکھنا چاہے کہ میں ذرا دیکھوں دودھ وہاں پڑا ہوا ہے تو جب وہ اس کے تھن کو کٹ لگائے گا تو وہاں پر کوئی دودھ نہیں بلکہ خون نکلے گا وہاں سے وہ اس کو گہرا جاتے جاتے خون کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گوبر تک پہنچ جائے گا لیکن اسے دودھ کا کوئی قطرہ وہاں سے نہیں ملے گا یعنی اس کے وہ فوری طور پر خون میں سے دودھ کشید کرتے ہیں میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اور ہم اسے پیتے ہیں اور اگر ہمارے اندر اپنے محسن کا احسان ماننے کا جذبہ ہو تو ہم اور غور فکر کی صلاحیت ہو تو ہم غور کریں گے کہ اچھا یہ بھینس میں اس کا پیدا کرنے والا تو نہیں ہوں اچھا لیکن یہ میرے لیے دودھ بنا رہی ہے یہ مجھے دودھ پرووائڈ کر رہی ہے کس نے اس کو دودھ بنانا سکھایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو محسوس ہوگا کہ وہ جو اس کائنات کا خالق ہے میرا مالک اس نے میرے لیے یہ گائے یہ بھینس یہ بکری بنائی ہے اور اس کا دودھ میرے لیے غذائیت کا باعث بنتا ہے میں اس کو پی کر لذت حاصل کرتا ہوں الحمدللہ سارا شکر اللہ کے لیے ہے اس کے بعد فرمایا کہ کھجور اور انگوروں کے میوے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو اور اس میں سے شراب بھی کشید کرتے ہو ان نفیز عل قالآ آیا تلِ قوم یاقلون یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے اس کے بعد شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا واحا ربو کا علا نہل اور تیرے رب نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف کیا وہی کی انے تخیذی من الجبالی بو ممینا شجا رہی ممی ماں کہ تم گھر بناؤ یعنی چھتے بناؤ پہاڑوں پر اور درختوں میں اور اوپر چڑھنے والی بیلوں پر سما کلی من کل سمارات اور پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ فصل کی صبولا ربک پھر چل اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر یعنی وہ طریقہ جو تیرے رب نے تجھے سکھایا ہے شہد بنانے کا اس پر چلتے ہوئے شہد تیار کر یخرجو ممبتونہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ پیٹ, پیٹ پیٹ ان کے پیٹوں میں سے شہد کی مکھیوں کے پیٹوں میں سے نکالتا ہے شرابن ایک مشروب مختلف ان ہو جس کے مختلف رنگ ہیں فیہ شفاہ شفاء الناس جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے حضرات شہد کیا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کیا لذیذ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ظاہر بات ہے کہ شہد کی مکھی کو انسان کے لیے شہد بنانا کس نے سکھایا ہے ظاہر ہے کہ رب العالمین نے اسے پروگرام کیا ہے اس کو ٹرین کیا ہے اس کو سکھایا ہے کہ وہ میرے لیے آپ کے لیے ایک عمدہ لذیذ شہد بنائے ہم کتنی عجیب بات ہے کہ ہم وہ شہد کھائیں اس سے لذت حاصل کریں لیکن رب العالمین کا شکر ادا نہ کریں پھر آخر میں فرمایا ان نفیز عالق الت القوم یتفکرون بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں آیت نمبر چھیانوے میں ایک بڑا خوبصورت مضمون آیا ہے اور بڑے ہی دل نشین پیرائے میں آیا ہے فرمایا ماںند غم یون فدو و ماند اللہ باق لوگو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہونے والا ہے ہاں جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے یعنی دنیا میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کچھ ہمارے لیے رکھا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا افسوس کی بات لیکن یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں پر ریچھتے ہیں اور جنت کی کوئی طلب بھی اپنے اندر نہیں رکھتے آیت نمبر ستانوے میں ارشاد فرمایا من عاملہ صالحن من رکر ناؤون جو کوئی بھی کوئی اچھا عمل کرے گا خو مرد ہو یا عورت وہ مومن بشرتے کہ وہ مومن ہو فلاَ نوحی النّو حیاتَََََََََََ طی تو ہم اس کو ایک انتہائی پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے ولاََی النّم اجر ہوں بھی آسن ماں یا اور ہم انہیں بدلے کے طور پر دیں گے ان کے بہترین اعمال کا بدلہ اس کے بعد ایک اور اہم آیت آئی ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فضا قرۃ القرآنٰ فستا عزب المن شیطان الرضیم جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ضرور حاصل کر لیا کیجئے اور یہ بڑی عجیب آیت ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو یہ کہ عام طور پر شیطان کی پناہ ہم مانگتے ہیں جب کوئی بڑے آئی آفسین اور بڑا ولگر معاملہ ہو لاہ لاہ لیکن قرآن مجید ایک بہترین عمل ہے اس سے پہلے تعاوذ اللہ کی پناہ میں آنا عجیب سا لگتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دینا اور بھی عجیب لگتا ہے لیکن اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ شیطان مردود سرات مستقیم ہی پر مورچہ بند ہے جیسے سورہ آراف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کرنے چاہیے کہ شیطان قرآن مجید کی کوئی غلط سمجھ ہمارے دلوں میں نہ ڈال دے اور ہمیں قرآن مجید ہی کے تھرو کہیں گمراہ نہ کر دے آیت نمبر 111 کے اندر ارشاد ہوا یوم طاطی کل النفسم توجاد النفصحا و تو کل النفسم معاملت بہم لاظلم جس دن ہر شخص اپنی طرف سے مدافعت کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی اس کے بعد محرمات عبدیہ کا ذکر بھی اس صورت میں پھر دہرایا گیا آیت نمبر 115 میں فرمائے حرما علیہ المی تطا ودما ولاحم الخنری وما اہل علی غیر اللہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار بہتا ہوا خون خنزیر کا گوشت اور وہ جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو لیکن جو کوئی حالت اضطرار میں ہو بشرط کہ اس کے دل میں بغاوت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جذبہ نہ ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھے فعین اللہ غفر الرحیم تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے اس صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی بڑے خوبصورت الفاظ میں آیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ویسے ہی بڑا اسپیشل ہوتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ پڑھتے ہوئے اللہ از بلیڈ ٹو مینشن اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام السّلام فرمائے ابراہیم کان امتن قانت حنیفہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو تھے اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے شاکر العنو میں وہ نعمتوں پر شکر کرنے والے اجتبا ہو وحدا ہولا سرات مستقیم اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند فرمایا تھا چن لیا تھا اور انہیں سرات مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرمائی تھی وہ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ف دنیا حسنتاً ہم نے ابراہیم کو علیہ السلام دنیا میں بھی بھلائی سے نوازا تھا بھائی نہ فل آخرت علّمِ اور وہ آخرت میں بھی انتہائی نیک کاروں میں شامل ہوں گے ثما اوح إِلَيْكَ علئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ اور پھر پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کیا ہے انے تبھی ملتا تعیٰ ابراہیم حنیفہ کہ تو پیروی کر ابراہیم یکسو کے طریقے کی یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے تھے اور پھر پھر رپیٹ کیا وہ ماں ملن مشرقین اور وہ ہرگز مشرقوں میں سے نہ تھے سورہ نحل کے آخر میں دعوت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے کیا کیا اسالیب اختیار کرنے چاہیے اس کا بڑا خوبصورت بیان ہے ادو سبی و سبیل رب اد و الاثبل رب کا بالحکمتی بمعزت الحسنتی وجاد الحم بلطی آسن اللہ کے راستے کی طرف بلا حکمت و دانائی کے ساتھ یعنی دنیا کا ہر کام اگر دانائی سے کیا جائے تو اچھا ہوتا ہے دعوت کا اہم ترین کام یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ اسے انتہائی دانش مندی کے ساتھ حکمت و دانائی کے ساتھ ادا کیا جائے ولمعزت الحسنا عمدہ نصیحت معزہ کہتے ہیں واز کو یعنی بہت سے الفاظ ہیں کہ جو ہمارے ہاں مستعمل ہیں تقریر ہے لیکچر ہے ٹاک ہے بیان ہے اور واز ہے اس کی ہر ان میں سے ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہوتی ہے واز اس بات کو کہتے ہیں کہ جس میں کہنے والا انتہائی خلوص کے ساتھ کوئی بات کہے اور سننے والا انتہائی خلوص کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ اس کو سنے خا الفاظ مناسب ہوں یا نہ ہوں خا زبان میں فسا و بلاغت ہو یا نہ ہو لیکن اگر کھلے دل سے خلوص دل سے کوئی بات کہی جائے تو کھلے دل کے ساتھ سننے والوں کے دل میں وہ ضرور اتر جاتی ہے اسے واز کہتے ہیں دعوت کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے ادو الاصب رب کا بالحکمہ و الحسنہ الحسنا و جا آسن گمراہوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کا قوموں پر انفلوئنس ہوتا ہے اپنے فالوورس پر تو جب تک ان کے فالوورس کے سامنے انہیں ناک آؤٹ نہ کیا جائے دعوت کا حق ادا نہیں ہوتا اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے لہٰذا اس کو بھی دعوت کے اسالیب میں شامل کیا گیا ہے اور تم ان سے مجادلہ کرو ان سے مباحثہ کرو ان سے ڈیبیٹ کرو اس اچھے طریقے سے کہ جس کے ذریعے سے تمہاری دعوت کا مقصد حل ہو سکے بارک اللہ علی ورکم فرقرآزیم و نفانی و الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لله